میرے بھائی حج اور عمرہ کرتے ہوئے بہت سے اور فضائل بھی ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں حاجی کو مل جاتے ہیں عمرے والے کو مل جاتے ہیں جب حج کرنے والا عمرہ کرنے والا مکات پہ, پہ پہنچ کے نیت کرتا ہے نیت کہاں کرنا ہوتی ہے نیت لاہور ایئرپورٹ سے نہیں کرنی کراچی ایئرپورٹ سے نہیں کرنی دلی ایئرپورٹ سے نہیں کرنی مس سے نہیں کرنی یہاں اپنے ہوٹل سے نیت نہیں کرنی اپنے ہوٹل سے آپ چادریں چادریں تو باندھ سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں لیکن نیت تلبیہ جو پڑھنا ہے جو یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں یہ مکاط پہ پہنچ کے کام کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے مکات پہ پہنچ کے تو مکعت پہ پہنچنے کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھیں گے آپ کہیں گے لبئی کلبیک لبئی کلا شریق البیک انمدہ ونت الکل ملک شری کلک یہ تلبیہ یہ توحید والا تلبیہ یہ شرک سے بیداری کا اعلان اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے فرمایا تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں جتنے پتھر ہوتے ہیں مٹی کے جتنے ڈھیلے ہوتے ہیں وہ بھی سارے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں جو کلمات اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ جن کلمات کی وجہ سے اللہ خوش ہو کے راضی ہو کے ان بے جان مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم بھی یہ تلبیہ پڑھو وہ تلبیہ پڑھنے پہ اللہ تلبیہ پڑھنے والے کو کتنا دور ثواب دیں گے اور اللہ کو یہ تلبیہ کیوں نہ پسند ہو میرے بھائیو کیا آپ نے کبھی اس کے معنی کے اوپر غور کیا ہے یہ تلبیہ جو آپ نے زمانی یاد کر لیا کیا آپ کو پتا ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اگر اس سربیے کا معنی و مفہوم ہم جان جائیں تو ہمارے کئی طرح کے غلط عقائد کی اصلاح ہو جائے اس طربیہ بھی ہم کیا کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں کس کو کہہ رہے ہیں آپ میں حاضر ہوں تو پھر بلایا کس نے تھا اللہ نے بلایا تھا اسی لیے آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں حاضر ہوں اگر اللہ کے رسول نے بلایا ہوتا تو آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں لیکن چونکہ بلایا کس نے ہے اللہ نے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں لبئی کلب مہادر ہوں اللہ مہادر ہوں لبئی لبیک لبیک لا شریک مہادر ہوں اللہ اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سیدہ عبادت ہے کہ نہیں تو اس عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے دعا عبادت ہے کہ نہیں اس عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور میرے بھائی منت ماننا عبادت ہے جس کے نام پہ جانور دیبا کیا جائے یا آپ اس کے نام پہ عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جس کام کو بھی آپ عبادت سمتے ہیں وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی کسی اور کے لیے نہیں ہوگی اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا, کہا کہ آپ کہہ دیں آپ لوگوں کو بتائیں اللہ وہ نسوکی و محمتی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میری نماز کس کے لیے ہے اللہ کے لیے میری قربانی کس کے لیے اللہ کے لیے میری زندگی اللہ کے لیے میرا مرنا اللہ کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ سارے جہانوں کا پالنے والا سب کا پروردگار ہے تو لبئی کلّ ملب لبیکلا شریقل آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں خالق صرف اللہ ہے مالک صرف اللہ ہے حادت تروا صرف اللہ ہے مشکل کشا صرف اللہ ہے دستگیر صرف اللہ ہے داتا صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے، گنج بخش صرف اللہ ہے یہ سارے اوساف غوث آدم وغیرہ یہ سارے القاب صرف اللہ کے ہیں کسی اور کے نہیں ہے ان الحمد ون اکول ملک یا اللہ ساری تعریفیں صرف تیری ساری نعمتیں کس کی تیری بیٹا کس نے دیا اور قبر والے نے نہیں لاہور والے نے نہیں بغداد والے نے نہیں اجمیر والے نے نہیں مدینہ والے نے نہیں بیٹا یا تو نے دیا بلکہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں ان الحمد و نعمت ساری بات ہے تیری لب لب شریک لکلبیک انمدا ونیا مت لک ملک لا شریک الک آخر میں پھر کہتا ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے پھر مانتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے بھائی یہ ہے توحید کی کریمات اسی لیے صحابہ کلام اس کو کہتے تھے تلبیہ توحید یہ توحید کا تلبیہ ہے اور میرے بھائی کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے آپ کو کہ نہیں پتا اور اہل مکہ حاج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اہل مکہ کافر ہونے کے باوجود حادث کرتے تھے طواف کرتے تھے بیت اللہ کے متولی تھے بیت اللہ کے مؤسس اور بانی تھے ہادیوں کے اوپر مال خرچ کرتے تھے ہادیوں کی خدمت کرتے تھے ان کو ستو پلاتے تھے پھر بھی وہ کافر کے کافر رہے مشرق کے مشرق رہے کیوں ابھی سوچا ہے یہ اگر ہم سمجھ آئے تو پھر ہم شرک سے دور رہیں لیکن ہم ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ نماز وہ پڑھتے ہیں طواف وہ کرتے ہیں حج وہ کرتے ہیں حجوں کی خدمت وہ کرتے ہیں پھر بھی وہ کافر کے کافر مشرک کے مشرک رہے اگر وہ حج کرتے تھے تو اللہ کے رسول ان میں اختلاف کیا تھا اگر وہ طواف کرتے تھے تو ان میں اللہ کے رسول میں اختلاف کیا تھا اگر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے بیت اللہ کو بنایا ہے بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے پھر ان میں اللہ کے رسول میں اختلاف کیا تھا ناراض نہیں ہونا کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اور میں شرک سے بچ جائیں ان میں اور اللہ کے رسول میں وہی اختلاف تھا جو آج کے ان مسلمانوں میں جو یہاں بیٹھ کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کئی مسلمانوں میں ہے جو کلمہ پڑھ کے قبر والوں سے مانگتے ہیں قبر والوں کو مشکل کچھا سمتے ہیں قبر والوں کو حادثت روا سمتے ہیں یہی اختلاف اس وقت تھا یہی اختلاف آج ہے مسلم شریف کھولیے کون سی کتاب کھولئے مسلم شریف جس کی سب احادیث شک و شبہ سے بالاتا رہیں اس میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اہل مکہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے وہ بھی کہتے تھے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے وہ بھی کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے پھر مشرق کیوں تھے جب وہ کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں پھر مشرق کیوں تھے فرمایا اس لیے کہ آخر میں جا کے کہتے تھے تلبیے کے آخر میں کہتے تھے اللہ شریک تم ما ملک کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی ہمسر نہیں تیرے برابر کا کوئی نہیں کوئی اور رب نہیں کوئی اور اللہ نہیں ہاں چھوٹے چھوٹے شریک ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ چھوٹے بھی تیرے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں کہ تن کا مالک ہے اور جن چیزوں کے وہ مالک ہے ان کا بھی تو مالک ہے لیکن हैं. لیکن ہیں چور دروازہ کھول رکھا تھا انہوں نے اس چور دروازے کی وجہ سے وہ مشرق ٹھہرے اور یہی چور دروازہ آج کھلا ہوا ہے کہتے ہم تو مانتے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازک ہے اللہ مشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے پھر قبر والے سے بیٹا کیوں مانگتے ہو جی جی وہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں تو اہل مکہ بھی تو یہ کہتے تھے پڑھیے قرآن پاک تیئیس ماس بارہ سورہ زمر کی آیات ودین تحدی اولیا مانب اللہ ظلم میرے بھائی توجہ میری طرف رہے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں والذین تخد من ہی اولیاء پڑھیے پڑھیے اللہ نے اولیا کا ہی بولا ہے والذین تخد من ہی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کیا بنا رکھے ہیں اولیا بنا رکھے ہیں ماں نا بدہ اللہ نلفا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان اولیا کو کیوں پکارتے ہو ان سے کیوں مانگتے ہو کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم اللہ کے قریب کر دیں تو اہل مکہ سر کس کو مانتے تھے اللہ کو اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو تو اس لیے پکڑا ہوا ہے ان سے دعائیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وہ بھی سمجھتے تھے اصل کون ہے اللہ ہے اور آج کے میرے وہ دوست جو شرک و بدت میں مبتلا ہیں کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن جب ہم یہ پڑھتے اور کہتے ہیں بھائی آپ کدھر کی بات کہاں آ رہے ہو کہتے ہیں یہ ایتیں تو اللہ نے نازل کی تھی ان کافروں کے بارے میں جو مورتیوں کی بتوں کی پتھروں کی بات کرتے تھے ہم تو جو بزرگ ہیں انسان ہیں ان سے آ کے مانگتے ہیں ان سے کہتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دو انہیں غلفہوں نے ہمیں صحیح توحید کے اوپر نہیں آنے دیا میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ایت میں نے پڑی ہے اس میں اللہ نے کیا کہا ولدی نے من مند اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں اولیاء کا لفظ بولا ہے اور بخاری شریف اٹھائیے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لات کا تعارف کرواتے ہیں کہ لات کون تھا جس کو اہل مکہ پکارتے تھے جس کو مشکل کشا سمتے تھے جس کو حاجت روا سمتے تھے یہ لات کون تھا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کانا یا یلتت سویق یہ کیا تھا راجو عمرہ پہ آتے ہوئے یہ طور بھی آپ نے سیکھی ہوگی نا راجول کسے کہتے ہیں آدمی کو کہاں راجو یہ لات آدمی تھا آدمی تھا انسان تھا اور ہاجیوں کو ستو بلایا کرتا تھا بعد میں جب فوت ہوا تو اہل مکہ نے اس کے نام پہ یادگار کیمپ کر لی اور یادگار کے پاس آ کے لات کو پکارتے تھے مقصد وہ یادگار نہیں تھی یادگار والا تھا جیسے آج لوگ قبر پہ آتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دو مقصد قبر کے پتھر نہیں ہے قبر والا ہے جیسے وہ شرک تھا ویسے ہی آج یہ شرک ہے لیکن ایک لحاظ سے اہل مکہ والے آج کے مشرک سے بہتر تھے ایک لحاظ سے نہیں بلکہ دو لحاظ سے ایک اس لحاظ سے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا انہوں نے کلمہ ان کو پتا تھا کلمے کا مطلب یہ ہے کہ لات کو چھوڑنا پڑے گا ازا کو چھوڑنا پڑے گا لات کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ سے دعا صرف اللہ کے نام پہ جان مزیبہ کیا جائے صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھا جائے صرف اللہ کو حجت روا سمجھا جائے اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے صاف صاف انکار کر دیا دوگلی پلیسی اختیار نہیں کی اور دوسرا جس لحاظ سے وہ آج کے مشک سے بہتر تھے کہ جب وہ مشکل میں پھنس جاتے پھر چھوٹوں کو نہیں پکارتے تھے پھر بڑے کو پکارتے تھے یہ قرآن نے بیان کیا ہے فعیدہ رقیب فل فلکی دا مخلص نرہدین کہ جب ان کی کشتی پھنس جاتی ڈوبنے لگتی پھر صرف اللہ کو پکارتے اللہ کہتے ہیں کتنے کہ عجیب لوگ ہیں کہ جب پھنسے ہیں پھر مجھے پکارتے ہیں اور جب کشتی ساحل پہ آ کے لگ جاتی ہے پھر میرے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آج کا مشرق جب کشتی پھنسی ہے تب بھی اللہ کو نہیں پکارتا پھر بھی شیخ عبد الکرانی رحمہ اللہ کو پکارتا ہے مصر کے ممتاز عالم دین سید رشید رضا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کہانی بہت مشہور ہے کہ مصر اور شام کے کچھ لوگ کشتیوں کے اوپر بیٹھے جا رہے تھے کشتی ڈوبنے لگی اب جب مصیبت میں پھنسے ہر ایک نے اپنے اپنے بڑے کو پکارنا شروع کر دیا کوئی کہنے لگا یا بدوی کوئی کہنے لگا یا رفاعی یہ عربوں کے ہاں جو گمراہ عرب ہیں ان کے ہاں بھی ایسے بزرگ ہیں جن کو پکارتے ہیں جن سے مانگتے ہیں جن کو مشکل کشا سمتے ہیں اور کوئی شیخ ابد جلانی کو پکارنے لگا تو ان کشتی والوں میں صرف ایک ہی توحید والا تھا کتنے توحید والے تھے صرف ایک ہی وہ دعا کیا کر رہا ہے یا اللہ ہم سب کو ڈبو دے ہمارا بیڑا غر کر دے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری زمین کے اوپر رہیں کیونکہ ہم مشکل کے وقت میں بھی تیری بجائے کسی اور کو پکار رہے ہیں اب ہمیں زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق کہ حاصل نہیں ہے ہمیں ڈبو دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے اللہ کے رسول کے زمانے کا مشق آج کے مشق سے بہتر تھا وہ کہتے تھے اجلاہ واحدہ نہاد لشپ کتنا عجیب یہ آدمی ہے کتنی عجیب بات کرتا ہے کہتا ہے جی لات کو بھی چھوڑ دو عزا کو بھی چھوڑ دو حبل کو بھی چھوڑ دو صرف اللہ کو پکارو نہیں ہم یہ نہیں مانتے تو برہن میرے بھائی اب عمرے کے دوران حج کے دوران آپ تلبیہ توحید تو پڑھتے رہے ہیں اور ویسے تو آپ نے یہ وعدہ اللہ سے ہر نماز میں کیا ہوا ہے ہر نماز کی ہر رکت میں کیا ہوا ہے آپ ہر رکت میں کہتے ہیں ای یا کنا ابو یا اللہ تیری عبادت کریں گے ترجمہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے ای یا صرف تیری عبادت کریں گے تیری ہی عبادت کریں گے اور کہتے ہیں نا تیری ہی عبادت کریں گے تو نماز کے بعد کیا ہو جاتا ہے پھر نماز کے بعد وہی وہ نارے یا رسول اللہ مدد یا گو سے آدم مدد علی مشکل کشا مولا علی وہی فرکیاں باتیں وہی خفیہ باتیں اور نماز میں یہ وعدہ کہ یا پکے سچے مومن ہیں توحید کے اوپر ہے بدویا نستائیں میرے بھائی ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے برحل میرا موضوع کیا ہے میرا موضوع حج جمرہ کے فضائل کہ حج عمرہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ عمرے والا حج والا جب تلبیہ پڑھتا ہے یہ تلبیہ توحید اللہ کو اتنا پسند ہے دائیں بائیں کے جو درخت اور پتھر ہوتے ہیں اللہ طرح ان کو بھی تلبیہ پڑنے میں شریک کر دیتے ہیں میرے بھائی حج عمرہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہاں پہنچ کے آپ طواف کرتے ہیں تو ترمزی شیف کی صحیح حدیث کے مطابق یہ طواف اتنا عظیم عمل ہے کہ فرمایا بیت اللہ کے ساتھ چکر کاٹ لیں اور بعد میں طواف کی دو رختیں ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا جائے اور فرمایا طواف کرنے والا دوران طواف جب بھی قدم زمین پہ رکھتا ہے اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنا ختم ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ موقع کب ملتا ہے جب آپ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں میرے بھائی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے آپ کو حضرت اسود کے بوسا دینے کا موقع ملتا ہے حضرت اسود کو بوسا دینے کا موقع ملتا ہے اور حضرت اسود وہ عظیم پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے جب آیا تھا برف کی طرح سفید تھا اور ایک روایت میں ہے دودھ کی طرح سفید تھا انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے ترمتی شیف کی صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھائیں گے اور جب اٹھائیں گے فرمایا اس کی دو آنکھیں ہوں گی ایک زبان ہوگی آنکھوں سے دیکھے گا اور زبان سے بول کے گواہی دے گا اس کے حق میں اس نے توحید کی حالت میں اسلام کی حالت میں ایمان کے حالت میں اس کو بوسا دیا ہوگا یہ سارے فضائل کب ملتے ہیں جب آپ ہزار کے لیے آتے ہیں اور میرے بھائی حج عمرے کے دوران جب بیت اللہ میں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک نماز دیگر مساجد کی لاکھ نمازوں سے بہتر ہوتی ہے یہ عمرہ کے فضائل ہیں لیکن یہ فضائل تب ملتے ہیں جب آپ دو چیزوں کا خیال رکھیں عبادت کوئی بھی ہو اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کو رادی کرنے کے لیے ہو کس لیے ہو اور وہ عبادت آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کریں ایک تو وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کریں یہ نہیں کہ آج اللہ کے لیے کل کسی اور بزرگ کے لیے آج بکرا زیبہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ اور جب گیارہویں آئے گی شیخ عبدالکیلانی کے نام پہ اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے اللہ کہتے ہیں پہلی بھی ادھر لے جاؤ اللہ کہتے ہیں پہلی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے صحیح حدیث ہے حدیث کشتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عامل عاملن اشر کفی ہی میں رخت ہوں چرکا ہوں جب بھی کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شری کرتا ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جاؤ تم بھی اپنے کشاہ کے پاس جاؤ جس کی عبادت کر رہے ہو اور یہ عبادت بھی اٹھا, اٹھا کے ادھر لے جاؤ اللہ بڑی غیرت والے ہیں اللہ بڑے بے نیاز ہیں اللہ تو وہ ذات ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کسی میں فرمایا اگر سارے کے سارے انسان اس عظیم انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرہیز سب سے زیادہ نیک ہے اور میری عبادت شروع کر دیں اس سے میری بادشاہی میں ذرا بر بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اللہ کو کسی کی اللہ کو کسی کی ضرورت ہے فرمایا سارے کے سارے میری عبادت کا شروع کر دیں سب اللہ کی عبادت متقد ریزگار نمازیں روزے سب کچھ ہو رہا ہے فرمایا میری بادشاہی پہلے کی طرح ہی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور فرمایا اگر سارے کے سارے انسان انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ بدماش اور گنہ گار اور فاسق اور فاجر اور کافر ہے اس کی طرح ہو جائیں سارے کے سارے گنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اللہ کہتے ہیں میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی جب وہ اتنی بے نیاز ذات ہے تو جب آپ کوئی بھی عمل تھوڑا سا کسی اور کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے لا تعلق ہو جائیں گے بری اور ذمہ ہو جائیں گے اللہ کہیں گے جاؤ ادھر جاؤ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کوئی بھی عبادت ہو کب قبول ہوتی ہے جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں کتنی شرطیں میرے بھائی نمبر ایک وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو وہ عبادت کبھی بھی کسی اور کے لیے نہ کی جائے نمبر دو اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو یہ اخلاص کا حصہ ہے یہ پہلی شرط ہے اس کے دو حصے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل اس کی نیت جتنی بھی اچھی ہو ارادہ آپ کا جتنا بھی عمدہ ہو اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے رسول کی سٹیمپ نہیں ہے آپ کی مہر نہیں ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج عمرہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نہایت فرمائیں واخدا وانا الحمدللہ رب ال